وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں بے شک اللہ بڑا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبر دی ہے کہ وہ سب آدم و حوہ کے اولاد ہیں اس لیے نصب کے اعتبار سے سب برابر ہیں اب ان میں جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا و فرمبردار ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوموں اور قبائل میں اس لیے نہیں بانٹا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جھوٹا فخر کریں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا مقصد محض یہ ہے کہ وہ بہائم کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا بلکہ ان کے آپس میں جان پہچان اور تعارف ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تعالی نے انہیں قوموں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ ان کے درمیان باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہو اور ایک صالح سوسائٹی وجود میں آئے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انصاب کی حفاظت کا اہتمام امر مطلوب ہے کیونکہ اسی کے ذریعے آپس میں تعارف ہوتا ہے ثلا رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپس میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں لیکن نسب کی بنیاد پر فخر کرنا مضموم ہے اور متقی آدمی اگرچہ خاندانی اعتبار سے پست ہوگا غیر متقی خاندانی آدمی پر مقدم ہوگا ابن ابی حاتم نے ابن وحب سے روایت کی ہے کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ کسی عربی عورت سے غلام کی شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا حلال ہے پھر یہی آیت پڑھی یعنی کف ہونے کے لیے آزادی کی شرط نہیں لگائی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نکاح میں کف ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ سوائے دین کے کوئی شرط نہیں ہے آیت نے مذکور مانو مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے امام بخاری نے ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص زیادہ باعزت ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے امام مسلم نے ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے